وأصحابه الذين هم للإسلام كالبرج المشيك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 فاجعل الآله الذا إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وفي مقام آخر إذ نسويكم برب امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یا والا سہابیادیا حفیب اسلام عال گیا سید خا تمنجی والا سہاوی گیا یا اللہ صدر جلسہ مخدومی حضرت علامہ مولانا اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ قدر مسلمان پچھلی مرتبہ دے جلسے توحید اور مسلے کی اجالا جس دن در وضاحت کیتی سی نبیاں ولیاں پکارنا غیب اور حاضر کا فرق کرنا دور و نزدیک کا فرق بار بار کرنا بار فرق زندہ مردے کا فرق کرنا اس شرک دا مدار دسیا تو مغال کا جڑا سی ادا تو اجالا کر دیتا۔ لیکن خدا وضاحت نہ ہوئی کہ ہوتا ہے زندہ مردا پکارنا دوروں نیڑوں اے وغیرہ فرق کرنے غلط نہیں این دے نال شرک اور توحید تعلق نہیں الہ ਮੰਨਣ ਨਾਲ خدا ਮੰਨਣ ਨਾਲ ہن الہ تے خدا ਮੰਨਣ ਨਾਲ معبود ਮੰਨਣ ਨਾਲ جو فرق ہوندا ہے تو بھائی الہ معبود خدا کی دعا کہ تاکہ فرق ہوسلم شاید وضاحت نہیں یعنی خدا الہ کون ہوتا یہ وضاحت نہیں یہ وضاحت کر دیتی سی کہ مرد زندہ تا دور نیڑے تا کرنا اور نہیں تو جیڑی شاید وضاحت رہ گئی سی دوستان اس کی وضاحت واسطے نا نا دا چی دوبارہ جلسہ رکھا جا کے میں اس <آن>؟ <On AS> <لحنا الاب> <alleghi> <garbage> <ال> ایک گزارش کریں گا کہ کسے فتنے گر یا بے وقوف اشتہار تے یا نیٹ دے وریے رد وحابیت کا نام دے کے تے تشہیر کی تیر میں وضاحت کرنا چاہنا کہ وہ کسے فتنہ کرتا کم ہے یا بے وقوفی کسی کا رد مقصود نہیں وہ اپنا جو ہے اپنا مذہب رکھتا رکھے پہ سڈا صرف اپنے سگیا دے حق واضح کرتے حق اظہار حق اور بات ہے بیان حق اور بات ہے سمجھ لگی لیکن وہ رد کرنا وہ ایک اور بات ہے ہاں ایک حق اظہار حق واسطے جب دلائل چل رہے تو دلائل کے اندر جدو de... حق باز ہوتا ہے لازمن جو نہ جو ناحق ہونے وہ نفی ہو اس بات کے حق کے بعد باطل کی نفی کون باطل ہے خدا جانے اس کی مخلوق جانے ہم اتنا سمجھتے ہیں ہمارے پاس میں تحقیق مصروف رہ تحقیق کرنے بعد پندرہ سال دے عرصے تو بعد 15 سال دے عرصے دی تحقیق تو بعد میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ اللہ رسول دے فضل نال جویں ناچیز دوتے توحید اور شرک دے دی حقیقت کھلی انج شاید ہی کتاب ایسا تسلی بخش جامع کلام نظر نہیں آیا کہ جس کے نام شکوک و شبہات سب زہل ہو جائیں اور, اور تسلیت منان یقین اعتماد ہو جائے کہ جی توحید اہوے اور شرک اہوے اس طرح دا کلام پڑھنے نہیں آئے تو ناچیز علماء دا منتشر کلام جڑے انہوں جمع کر دیا کر دیا آپ بھی اپنے سنگین دیم داد نار بھی نتیجے پہنچیا کہ جو تحقیق شدہ جناب کرکیا ما کرام آئی میلام اس حقیقت بھی واقف سن مگر انہاں نے یق مسلے نا چیز یہ اللہ رسول دے فضل کہہ سکتا ہے دعوی کر کے اس مسئلے کی حقیقت پوری نہ جامع میں اپنے غیروں بچ ہوں ادھر بھی دریافت ہے ادھر بھی دریافت ہے کسی تسلی بخش کلام نہیں جس میں کوئی اعتراض اور شبہ وارد کرتا سر وہ حیران میں شاہ ولی اللہ محدف سدیل بھی پڑھا شیخ عبد ال عزیز محدفی کا کلام بھی پڑھا وہ کلام دل دل دل دل بھی کلام سے فارغ نہیں خالی نہیں انہوں نے پڑھی دجیب انتشار کا شکار ہو جائی جائیں کر کے اللہ دے فضل والا بندہ جڑا ہوا کیونکہ او دا فضل اوے آر تھان اگر ہر بندہ اس طرح دے مسائل سمجھ اہل علم دی لڑ ہی پڑھ ایک میرے کو میں پہنچ گیا میرے دوست اور ایک جڑے سن مولانا فضل رسول بدا یونی رحملہ او او او او ایک اور امام دی کتاب کا حوالہ دیا میں لبنا شروع کر د کر کر کرد اخیر جا پہنچیا اصل کتاب دے سی مسئلہ ہے تدبیر تدبیر اللہ مدبر ہے تدبیر کائنات فرما ہے یہ شکو خوش بات نہیں سن بکتے پہ وہ جی وقت مولانا امام خفاجی رضی اللہ تعالی سرکار دی نسیم ریاض شرا شفا اسر جد جا پہنچیاں ویکیا تسلی ہو گئی یار کتاب ہے جہاں حوالہ پہلا ذہن چلا گیا بھی بزا بیضاوی ہونا ہاشا بجا بھی تھکیا وے کوئی نہ لبا پھر سنگی نے توجہ کرائی کہ ویکو ذرا نسیمیاض شرا شفا کی خفاظی شرا شفا دی دی اس وقت یہ وضاحت کر پہلے یہ دسیا زندہ مرد کا فرق نہیں کرنا دور نیڑے دا فرق نہیں کرنا حاضر غیب دا فرق نہیں کرنا انہا چیزہ نار توحید و شرک دا کوئی تعلق نہیں یہ نہیں کہ اگر وہ جی زندہ جڑا ہے انہوں پکار لیا تو شرک نہیں باننا مردے انہوں پکار لیا شرک بان جانے گل نہیں سمجھے لیکن نیڑا پکار لیا شرک نہیں بنتا دور پکار وضاحت پکارنا درست ہے نہیں مدد واسطے پکارنا درست ہے کہ نہیں یہ علم اور قدرت مسا ہے علم قدرت جتنے پائی جائے گی قدرت کہ اللہ پاک کوئی سوال کر کے پوری چکر یا اللہ تعالی نے ایسا کرم کیتا او دے ہوا اپنے رکھ اللہ ارادے اپنے کام کر دے بندے دردے اللہ دے ارادے دا تعلق ہی ایسا ہو موجے اور کرامت خدا یا مخلوق کسے کسی ہاتھ دس مشکل کشائی کراؤں کسے دے حاجت روائی کر رہا ہوں دا تو ہون اس دا ارادہ ہوئے بندے دا تاہو کام ہوئے یا ارادہ نہ ہوئے تھے خدا کر دے اس طرح دی مشکل کشائی اور حاجت روائی تو کسے بندے کو رب وحدہ اولا شریف اولا ہے تو ایدہ مطلبیں نکلے آ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص بندہ, بندہ, بندہ بنایا کہ اپنے ارادے مبارک چلا ہاں ہاں ہر وار نہیں کسی ویل ارادے مطابق نہ بھی کم کرے تاکہ خالق اور مخروق کا فرق رہے یہ ایک اور بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ خاص بندہ جن کو چن لینا دے تیرنا فضل فرما ہے <سؤال> کہ وہ دعا اور اس دے دے اس دے سوال دے اللہ تعالی خشائی حاجت روایت کر دجوت قدرت, قدرت کو عطا ہوئی یا نہیں ہوئیت رب وحدہ اللہ شریف مولانے نہ کرم کی تہہہ کہ اگر اس دعیرادہ ہوئے تو او ذات اس دعیرادہ نے مطابق کام کر دینتا ہے تو ایسی قدرت اور علم جدوں کی سے بندے دے گوڑ ہے اونوں مدد واسطے پکارنا خواہ لفظ استقلال دے ہو استقلال دے مطلب سرکار تو کر لیکن ارادہ نیت ایمان اور عقیدہ اے ہوئے کہ اس لی شان اس تو ظاہر ہونا اللہ نے ادن دیتا ہے اختیار دیتا ہے قدرت کس <selling> طرح ہوتا اس طرح دا عقیدہ اور ایمان جسل گا تو اگر او بندہ مستقل لفظ دیا کر گل نہیں لگی اور کام ایسا ہے جڑا اللہ ہی کرتا ہے کراؤ سرکار کرا تو رب نے نہیں موڑی کرا یہ کہنا دن کا لا دے سرکار ایک, حر، حر، ایک حر ہے دلوانا نا کروانا سرکار دیوار کراکم یہ دوے لفظ ٹھیک نے ان انال شرک لازم نہیں ہوتا اگرچہ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جی تباہوں میں استقلال جہاں پیدا ہو جائے گا وہاں پر پکار شرک ہو جائے گی جتنے بڑے عظیم سے عظیم آدمی نے لکھی ہے یہ بات ان سے خطا ہوئی وہ خطاء متحد ہے اس کے ساتھ اتفاق نہیں ہو سکتا کیوں قرآن کے حدیث کے اسلام حقائق بالکل خلاف کر میں ارد کر رہا صرف پکارنے اور مدد مانگنے کے لیے دو چیزیں علم اور قدرت رات میں بیانرد خلیفہ ایمان اگر کوئی بندہ اور پٹی اتار کے مجبور ہو جائے خلیفہ اللہ نے فرمایا میں زمین خلیفہ بنا خلیفہ ہمیشہ ہے کسی کرے جدو رنگ کاملے نہیں فرمائی ڈرائیور اپنے شکرد نیٹ سے اس لیے بچھا گا جسے ویکھے گا میرا رنگ یہ آ گیا پھر آکھے گا میرے تسلی ہے چل چلا چلا لا معلوم ہوا خلیفا اس اصل دے ایک تے کم کرے اصل تے کم کرے دوسرا رنگ آل آل آل خلیفہ آل آل آل رنگ رنگ نہ نے فرمایا ہے خلیفہ سب شانا کوئی شک نہیں لیکن شانے یا نہیں دیتا اب ایک کہے نہیں دیتا تو قرآن سے متفق نہیں کہتا ہے دیتا ہے تو قرآن وہ کیا خلیفا وہ آتا ہے جب نہ خلیفہ بڑھاؤں خلیفہ کا نہیں ان اپنا رنگ یہ پھر لیکن وضاحت کر دیا خلیفا رنگ رکھیا ہے کمالات تو بھی نبیا و کمالات دو قسم ایک مادی ایک روحانی دنیا تک محدود رہتے ہیں بھی خلیفہ انسان ہر خلیفہ ہے خلافت کی استعداد اور صلاحیت اللہ تعالی نے ہر انسان کافرے چاہے مومنے کمالات انہیں مندے نے کسے انہوں دنیا جو گا بڑا راس ہو دنیا ویچھ اپنے کمالات مخاندہ پھردہ سفر تصرف توجہ ہو ایس حد تک انہوں روج دے دیتا سو ایس حد تک انہوں روج دے دیتا سو کہ اجسام پر تصرف اس کے ہاتھ میں دے دیا انسانوں پر میں بندہ گرف ٹریک کراچی اونے پچھو بند کر دیور جیو جیو چلا اگر کوئی آخ تو میں میں کرنا اللہ اللہ فقیر حق ہک ہک ہک ہک ہک ن تکبیر ناری حیداری جی جیلا میں کیا فرق ہے آلہ اوتوں والی مد چوک پہ الف رکھو الہ ایک آلے والے ہیں ایک الہ والے ہیں صدقے صدقے جیو جیو صدقے کیا بات کیا بات کیا صرف ہے رات میں بیان جنہوں نے یہ کہا وہ دور کی سن دور کی دیکھ رہی یہ تو صرف کام خدا کا ہے Day, جو جو oh, لوگ اگر دنیا دنیا اور بڑے شرمندے نو غیب حقیقی غیب اضافی دا پتہ نہیں لگتا یہ تو غیب اضافی کسی وقت بھی پردہ اٹھایا جا سکتا ہے جی اس لئے اٹھ گیا پردہ اور کسے طریقے نارے میں اٹھے تو وہ تو غیب غیب نہ رہا توجہ نہیں فرمائی جدو نہ رہا تو پہلو آکھنا وہ جی غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا نہیں جانتا یہ حق ہے لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا بھی ہے یا نہیں غلط ہے یہ ہے ایک بندہ ہے میرے سامنے بیٹھا کراچی دا حبیب بینک کراچی آ جائے لازمن بات ہے. اگر ایسا بندہ اگلے مولوی سشتی ہل گیا ہبھی بینک ایس بچارے حبیب بینک کتنے لیا نہ میں اور میںت رکھ کے آنا کہ یار تیار اے آپ مشرق ہو گئے اور سیکنے میل دور میں اگر وہ نہیں نبی نہیں نبی بے وقوف بنتا ہے بے وقوف ہو نہیں سکتا اگر نبی سمجھ دا ہے کچھ، تے ہون مشرے کا نبی اللہ موہر لائیے کہ وہ سمجھ دا سی، پوری محسل کیسا بیٹھا ہے یہ جاندہ نبیتکا ہے قدرت بھی ہے کہ اگر اگر یہ اتکا دکھا جائے جدر اگر کوئی بندہ اس بے وقوف ہوئے گا جا کے رب نے یہ تاقت شانت جب قبضہ قدرت میں آیا تو اپنا پورے پران پڑھ کر اپنے محفل لیکن پورانے پڑ جانا فائدہ نہیں ایک, ایک لفظ ایک خوب ام کے خوب چوتی تے رکھ دینا دنیا دے سامنے پتہ لگے گا اللہ کے قرآن کی شان ہونی چاہیے میرا نہ دیکھ رہا ایک تخت کو دیکھ رہا اور اس دور بی دور سے بیٹھے ہوئے بندے کو دیکھ رہا ہے اس کی آواز کو سن رہا ہے اور اگر اس کو بھوک اور بھی بھی پیاس جی لگی جی ہوئی ہے پیاس لال مارنا اور خدائی کاموں پر قدرت اتا ہے اور عجیب بات ہے کہ بل استقلال نسبت وہ لکھنے والے میں نام نہیں لینا چاہتا کال آباز انداز کہہ کر چلا جاتا ہوں کیوں ان کی عظمت بڑی ہے حفوت ہر تیز رو گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہوں تا تھے یہ کہنا کہ کی ہے یہ مطلب واقعی صاحب علم علم خطام ہو جب کل یہ ہر تیز روڈے ٹھوکر لگتی ہے ارادہ ہے پسلنا نہ کہ پاؤں نہیں لغزیدن مانا فسلن لغزش یہ ہے فسلن اے ہونی ہے بغیر ارادت تو اپنے ملوں بچارہ پیر سمال سمال کے بیارا کھنا زی پتا نہیں لگا دے تھی لگ گیا ہے تھیر اٹھ کے یار اگلی باری ہوتے آن پر آنگا تو لغزش کی مونیک بندہ فسلہ کھڑا پاوے جنہاں مردی مام ہو جنہاں مردی مام ہو سے میں کرتے جاتا اور پھر مشہور مقولہ ہے تو ادھر دیکھو بل استخلا اور نسبت اپنی طرف ہوتا نسبت لمیا آیا طیبات میں پڑھ سک میں رکھ سک لمبی آیا گل تو اشارا میں کرنا میں مردے زندہ اللہ اللہ میں مردے زندہ کرنا مردے زندہ کرنا یہ کس کا کام ہے بولو نبی کون ہوتا کہ میں زندہ کرتا ہوں کیا ہم نے خدا کو مشورہ نہیں دیا ہم نے خدا تعالی کو مشورہ نہیں دیا کیسے الفاظ قرآن میں اتار کر گمراہی کا سبب ہے لیکن میں کون ہوتا مشورہ دینے والا بھائی میں مکالح کرنا ہے اپنا توجہ نہیں فرمائی نہیں اللہ تعالی سب کچھ جانا جل بہتا میں بھی نسبت کرتا ہے نبی نسبت کرتا, کرتا ہے اپنی طرف میں زندہ کرتا ہوں اور اب خدا کا کام ہے اگر کوئی مستقل سوال کرے حضرت عیسیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ آپ زندہ کریں مرتے پہ تو جب خدا بھی نسبت کر رہا ہے نبی بھی نسبت کر رہا ہے اگر مانگنے, مانگنے، سات لفظوں میں نبی سے کہتا ہے اگر وہ یہ خود ایسا کرے گا اس کے اذن کے بغیر شرک ٹھکنا چاہیے خالی نسبت استقلال کی ابرو لکما دعا نہ ٹھیک ہو جاتا سیکن ہوماری ٹھیک نہیں اور بیماری والا ٹھیک وہیدہ مطلب صرف اینا دی تخصیص بھی ذکر کیوں ہے کیوں خاص کیتے اللہ نے انہیں مادردات کیوں اور پھول بیری آنے اس زمانے میں لوگ حقیب طبیب بیماریاں دے علاج کاردے سن باقیان دے اے لا علاج بیماریاں سن حضرت نے فرمایا میری نبوت کی دلیل یہ کم نہیں کرنا دلوا دیاں گا لیکن دلوا کی بجائے آپ نے سات میں ٹھیک توجہ نہیں فرمائی اب جب ایک کام اور شان نبی کو مل چکی ہے اب یہی ہے نا صرف نام رہ گیا کام تو مل گیا شافل امراض تو ہو گئے ہاں اب اگر ادب ادب کرتے ہوئے شافل امراض ان کو نہ کہا جائے اللہ کے مقابلے میں بالکل برحق اور کسے شان دسنی میں گئی شان دس دیاں او میاں او اللہ تعالی نے انہاں نوں تے بنایا ہے او قران پیا فرماؤندا ہے او توصیف تو موجود ہے تسمیہ میں آ کے اختلاف ہوا توجہ نہیں فرمائی نے جے دے کول نہیں سی جے دے کول نہیں سی داگت اندہ میں بھی زندہ کرنا مردہ کرنا چھٹتو بعد بہتر لگی کفر کھا چویا بیٹھا دی چھٹتو بعد کھا چو گیا نمرود جدو حضرت خلیل اللہ دے مقابلے وچ آپ فرمان نے میرا اللہ ہوگی جڑا مردے زندہ فرما ہے ہے کی مطلب اور بھی دین دا ہے اگر کسے مردے نو زندہ کرنا ہو پھر حیات پا دین دا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مقابلے نمرود کہہ جی وہ امید ایک ہے میں بھی کر لینا وہاں اور چگڑ دے پتر کوئی کوئی کو کوئی شاہ نہیں سی ہے زندہ ہے شاہ کوئی نہیں انہوں کو آکھے کرتے زندہ مردہ مردہ زندہ کر یا بے وقوف ہوے گا یا مشرک ہوئے گا جدو نبی بے کھیا ہے اپنی شان نوں آکھ میں زندہ بھی کرنا ہاں جان کرنی ہے اگر کوئی کوئی بندہ پاگل ہی کر کے نبی کسے تھا تے رشوا نہیں ہوں ایوے کرنے والے رشوا ہوں اللہ نبی شان دیکھ کے دعوی کرتے نہیں ادھر دیکھو سجنوں توجہ ذرا اگر کوئی کہے کہ کل خدا ہی دیکھ تو میں کہوں گا خدا کے کام جو خدا ہی مالا افسوس اس پر جس نے کہا لا منهم اللہ مالا یک در والے اللہ جس پر قادر ہے وہ بندوں سے نہیں مانگ سکتے مرد زندہ کرنا بیماروں کو شفا دینا یہ خدا کا کام ہے یا نہیں اس پر جان ہے یہ کام اللہ ہی کرتا ہے اللہ ہی اس پر قادر ہے یہ بات اگر سمجھ آتی ہے نا تو نبی اور ولی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ اپنی شان اونا دے حدوں وخوندہ ہی تائیں تا تاکہ دنیا نو پتہ لگے جدو اگلے پچھن کی چھوٹے کیمیں کیتا ہے انہیں اگلے رب نے کیتا ہے میں کونوں ناماں پتہ لگے گا کہ حقیقت واقعی ہوئی ہے معلوم ہویا اے اللہ تعالی اپنیاں شاناں خاص جدوں نبیان تے ولیاں تو وخوندہ ہیں وخوندہ ہی ایسے واسطے تاکہ میری شان بندیاں دے دلے جو ثابت تا کر کے موجبے اور کرامت کو دیکھ کر ماننے والے مومن بنتے ہیں کافر نہیں بنتے ہیں میرے بھائی گل سمجھو جائے اور اے بندہ خاص رب اللہ نے شان وائی اور مومن ہوئے تو تو بات ہو رہی ہے جس کام پر اللہ ہی وہ جس کام اللہ ہی کر سکے ہوگا جی گل بالکل ٹھیک ہے لیکن سوال یہ وہ جی فلا نبی فلا نبی فلا رسول فلا ولی قرامت اور موجزہ او بھئی بات ہے کہ کل نہیں اوہ بن کل اوہی شہ اچھا بھی بات تو ہو رہی ہے کہ اس پر نہیں اس پر اس جیڑا کم خدا تو بغیر کوئی نہیں کر سکتا وہ مخلوق تو نہیں مانگ سکتا ایک کم خدا تو بغیر نہیں سی ہو سکتا ایدرتہ ہو گیا ہوں سوال یہ اٹھے گا یہ اتا ہو سکتا توجہ نہیں فرمائی اور بندے نو کوئی دخل نہ ہوں اور اے نسبت نبی نہیں کر سکتا اپنے ادھر ارادہ ہوں شان اس ظاہر ہوتی جد تٹے اللہ دشمن ایک مٹھی ذلیل کروں نبی سمجھ گئے جدو میں ارادہ کہ ایک مٹھی نال دشمن فوج برباد ہو جائے میرا میںرک ہو میں جان گے اگلے ذات نے آپ کیا یہ کیا ہوا اللہ کتاب طرح ہے پتھر کتنا اللہ کیوں فرمایا تو سٹو رنگ چڑھا کے اپنا طاقت قدرت اپنی بخانا میں کم ارادہ تیرا اگوں شان میری ظاہر ہونی سنی ارادہ نبیا شان ربر ہو اور سنو اگر کوئی کہے کہ یار گالے آ پتہ نہیں کنے وارا نبی ارادہ کیتا ہوں تے نبی دا ارادہ پورا نہیں ہویا تے پھر او دا جواب صاف ہے کہ اے دا سوئے جنی خدای لگی پھر دی اینا کولا کئی کم کئی کم مانگنیا کرانیا کرنے سوال کرنے یہ کئی بار بیچارہ طاقت رکھنے کے باوجود پورا نہیں کر سکتا مولا علی فرماتے ہیں میں نے خدا کوئی ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے <تصفح> <تصفح> یہ ارادہ نبی کا کسی ساتھ ٹوٹ جاوے تے ارادہ خدائی دا ٹوٹ جائے تے جو جی انہاں کو منگنا ٹوٹنے کے باوجود جائز جیڑے زندہ لگے پھر دل اور نبی جس چیلنج کی نا اوہ تو ممکن ہی نہیں نا پورا کوئی ایسی ویسی گل نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا خالق اور اس کا مخلوق ہونا اپنا, اپنا, قادر اپنا قادر سامنے کرنے کے فرما ورنا ورنہ اللہ وحد شریک مولا اپنا ارادہ اسراد رکھنا قربان اس حقیقت <سؤال> ایس حقیقت لینا کمال. اور ایسا مانا کرنا کہ جیت پڑے اوت مطلب وہی نکلے جھے پڑھے اتنے وہی مطلب نکلے اصل یہ کمال ہو کی کمال امام فرکار نے نعمتیں بانٹتا جس تاج وہ زیشان گیا ارے نعمتیں بانٹتا جس تاج وہ زیشان گیا ساتھ ہی شیلا رحمت کا ربمت نو لکھن والے فرشتے نو آخ مراد کی میرا سونا نبی جدو کسی نعمت دین دا ارادہ کر دے می کوئی سمجھے برباد کر نا نہ جیڑے ہاتھ مبارک نال مٹھی سٹی سو چھو جی لشکر اجاڑ سکے ہاتھ دی انگلی دا اشارہ کرے لشکر آباد بھی کر سکتا جو بھائی اور قدرت نبیوں کے پاس بلیوں کے پاس قرآن کرتا ہے اور باقی قرآن نے ہار ایک نام کے تھوڑے قرآن تے دن <more Nativegano> ایک دلیل لگ دلال کڈی جائے مطلب نہیں کہ چلا ہر ایک سنانا وہ بند شانے گی جانے بندے باقی ہے کہ کوئی نا یہ نہیں کہ آصف بن برخیا دا کیا آیا کہ وہ آصف بن برخیا تھا برخیا کا بیٹا تھا اس کا نام آصف تھا اس وجہ سے کام ہوا کہ حضرت کو آصف بن برقیہ اس وجہ سے فرمایا آصف کا نام نہیں لیا اسالیل کتاب کتاب کا علم سی وہ خاص کتاب اے کتاب خالی نہیں ہر اوت آخے وہ دل کی کتابیں روح محفوظ کی کتابیں آخ اس زمانے کی کتاب دا علم ہے او خالی علم دوسرے ہمانگو نہیں وہ خاص علم سی اللہ نے فرمایا جدہ کل علم سی انہیں آکھیں ہمیں لیا گا یہ کیوں بس بذکر کیتے ہیں تاکہ پتہ لگ جاوے اے شان خالی عدی نہیں یہ انجدہ علم کسے خور کھولا جاوے گا شان نہ ہوتے بھی آج اصل بات یہ ہے اور, اصل اپنے موضوع <تصفح> اور اشراق کا فرق بتانا جاتا ہوں ایک رب سونے رب اپنے درمیان کسے نو وسیلہ بنانا یہ کام کروا ایک کے شرک کرنا اشراک شریک بنانا ایک ہے وسیلہ بنانا ایک ہے شریک بنانا خدا کا ایک ہے اپنا وسیلہ بنانا ایک ہے اس کا شریک بنانا شریک مشرک بناتے ہیں وسیلہ مسلمان بناتے ہیں ہون ایتھے آن کے فرق وسیلے اور شریف میں کس لکتے پر ہوتا ہے یہی سب سے بڑا مارکت الارا بسلا ہے جتے صرف ہڑھ کے میں جانگے کسے کچھ آگیا کسے کچھ آگیا حضور نے جوڑے پاک دست کا نا چیز تو آڈے سامنے تو ان کے خلاص آگیا سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے ہون انوا کا منشاہ تو ہی دو شرکیاں ہیں اون آخو شرکیدار کی شراک کا لکو نا ون سوچنے اور سجنا غور سمجھنا محققین دا تحقیق شدہ فیصلہ ہے کہ مشرقین مکہ بتوں کی پوجا کرنے والے وہ حقیقت میں نبیوں ولیوں کی یا جنات روہوں کو یا فرشتوں کی روحوں کو پوجتے ہیں محض ایک نمونہ بنا, بنا کے رکھے پیتا کہ دے تو اثا یاد کریے گل سمجھا جائے تحقیق شدہ امر اے نہیں کہ وہ بت نو ہی سمجھتے سن کہ تی سا مدد کر وہ بھی, بھی پیچھے نبیوں بعض نبیوں بعض ولیوں یا فرشتے یا جنات اور خبیص روحاں جڑیاں شیطانہ دین انہاں پکار دے سان انہاں تو بادت مانگ دے سان انہاں دی بادت کار دے سان بوتاں نو ویچ بظاہر سامنے رکھ دے سان یاد دہانی آستے میںلہ سونا پوری امانتداری گل کرا گا لوگ شرح مواقف میر سید شریف جرجانی عقیدے دی موتبر ترین کتاب شمار ہوحب مواقف کے اندر میر سید شریف جرجانی دی عبارت دا خلاصہ مشرقی تماسل مثالوں دہانی کا ذریعہ بناتے تھے اور حقیقت میں وہ ان کو پوجتے جن کی وہ مورتی بناتے تھے ان کو پوجتے تھے وہ نبی کوئی کسی نو کوئی کسی فرشتے کوئی کسی جین کو گل ہوئی کہ اصا بھی پکارے وسیلا بنا سن اللہ اللہ نبی پاگ نو کہ لگے اصا دے سا پوجنے عبادت اس واسطے کرنے تاکہ اللہ دے سال نے کریں لے لو کرلہ اللہ زلفا تو دنیا تے بھی کدھر گئی ہوں مشرق بھی انہوں پکاریا مسلمان بھی پکارا دین تیر بستے تاری پھرنا ڈنڈی تھی کتابیں لکھا اللہ سونا کے فضل لال یہ گل تیرے سامنے رکھنی کہ وہ شریق بنانا ہے اصا وسیلا وسیلے تو شریق کہڑے نقطے شریف اللہ ہے نہیں وسیلہ وسیلہ ہے وسیلا او ہے قدرت نے اپنی حکمت بندیا رکھے اس ذات ضرورت کوئی نہیں وسیلا جڑا حکمت ہو شریک جڑا ضرورت دیتا توجہ نہیں فرمائی کی مطلب اللہ دی تا کر کے رکھی کھڑا ہے یہاں بنایا رب نوڑ اے اے رکھ کے دے, سن دے, سن دے سن تے سنشرق بن گئے کیونکہ شریق بنایا الہہ بنایا مسلمان وسیلہ سمجھ دے آتا دے نبی ہدایت واسطے آئے نے دے سکتا سی محتاج نبیان دا محد حکمت نار وسیلہ بنایا مسلمان عقیدہ رکھنا ہے حضرت عیسا بیماروں شفا دین حکمت کافرج دے اے یہ نبیاں ملیا توجہ نہیں کی ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਜਾਹਲ ਸਨ ਬੇਵਕੂਫ ਸਨ ਜਾਹਲੀयत ਵਾਲੇ ਸਨ سن لوگ انسان تیا پترا تو کارخانہ چلا خدا ایک چا اسو... یہ بڑی عجیب گل نی Oh, خدا دی شان نو جان دے ہی نہیں سب بخاری بھی چودا دے. حدیث صحیح بخاری حضرت عبداللہ بن بن مسود دو دو سخی دو ایک قرشی یا دوشی ایک سخی میں کپڑے دا و سننا وا بیا ایک کہ جا کچھ اصل کرنے گلا کرنے کریں رب جان لگنے दूजा कहता बहार करने जानदा लुका के कर ले اللہ تعالیٰ میں کی تین میری گل تو کوئی اندازہ نہیں آ میں بیان کرنا پا ادھر دیکھو بھائی پرانے مجید سورہ فس علت آیت نمبر بائیس تیس وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا كِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ قَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ گا کیا تو ہو کہ اللہ اللہ تالا کئی کام سڈے لکے لکائے, لکائے نہیں جاندہ توانو اس نے جہنم کے دیا مشرقی مشرقی مکہ دے بارے مشرق کیا کی دارا اللہ تالیا اللہ تالا لکیاں گلا جہالت مرگ او دے سن او ان او دا نظریہ سی توجہ جہی وہ کرتے سنیا پڑے وہ سمجھتے سن جی میں, میں, میں بادشاہ بڈا تھلے تھے رکھد ہے عملہ ہوں مالک بادشاہ دا جنو کڈے جنو س لیکن تے عملے کی بنا لوڑ جنا پوجا کرنے جیشاہ رب نو فرشتے دی ہو نے اللہ دی ثابت کی تھی. عقیدہ رکھا پوحتا سنتے کئی کام رب نہیں جان نو خدا بنا لوگ بغیر ہوا مجھ سارے جو تو ہون مشرق کیوں؟ کیوں؟ کی محتاجی یہ ہے بندیا کی سفر یہ شان اس لیے انہاں بندیاں نہیں محتاجی رب ثابت کی تھی کہ رب والی بینیازی تھوڑی جائی بندیاں میں ثابت کی تھی اس نگریہ دینا او مشرک بنے خالی نال نہیں تو سلدات اشراق نہ فرق نہیں ہوئیے جے کسے نبی ولی رو فاسطہ بناوے تو سمجھے اللہ ہے دا محتاج ہے بھامے کسے بھی گلت رب دا محتاج ہے تو سمجھ شریک پیا بناونا ہے مشرق ہو گیا ہے اور اگر اندھے بہت حکمت وسیلہ بنایا ادرک نیا رسول اللہ یہ وسیلا ہے وہ شریق ہے شریق ہو وسیلہ اے او شریک اے شریک اور اے وسیلہ او نیڑے دی گالے, دو, دو بندیا بہت بڑے مولوی شیخ الاسلام شیخ الاسلام شبیر عثمانی اپنی تفصیل عثمانی لکھنا پی ہے ادھر ادھر دیکھو سجنا لاہور کی چھپی پر ہے سورہ سواد کے دربار ختم کر کے صرف رہنے دیا اس سے بڑھ کر تعجب کی بات کیا ہوگی کہ اتنے بڑے جہان کا انتظام اکیلے ایک خدا کے سپرد کر دیا جائے گا کجیب گل ہو اتنے بڑے جہان کا اس سے بڑھ کر تعجب کی کیا بات ہوگی کہ اتنے بڑے جہان کا انتظام اکیلے ایک خدا کے سپرد کر دیا جائے اور مختلف شعبوں اور محکموں کے جن خداؤں کی بندگی کرنوں سے ہوتی چلی آتی تھی وہ سب یکلم موقف کر دی جائے گویا ہمارے باپ دادا بے وقوف تھے وہ اتنے جو خدا بناتے تھے وہ سمجھتے تھے اس راز کو کہ کارخانہ بنا تو وہ ہے لیکن چلانے میں کچھ نہ کچھ ان کی لوڑ ہوتی ہے یہ لہٰذا ان کے وسیلے سے ان کے وسیلے سے چلو وہ ان کا محتاج ہے تو تمہیں تو بطریف اولا محتاج ہونا چاہیے وہ اکیلے اکیلا اتنے بڑے کارخانے کا کائنات کا انتظام وہ نہیں چلا سکتا لہذا اس کو انتظام چلانے میں ان مددگاروں کی لوڑ ہے اللہ دا مددگار اللہ نو مددگار اگر کوئی کہے اس کے علاوہ کوئی دلیل پیش کر تو بھائی لو دورِ کی تاریخ وا جڑی اپنی میرے بھائی کسی پر تنقید سیطھ کسی پر جناب جی رد راد راد کوئی مقصود, کوئی مقصود, مقصود نہیں صرف اپنے مذہب حق صحیح ثابت کر کے اپنے سنگیاں ادھر دیکھو یہ کتاب ہے المفصل فی تاریخ العرب تاریخر اسلام جلد نمبر ہے یعنی اسلام سے پہلے دور جاہلیت کے لوگوں کی تاریخ اسلام کے کتاب ایک ایک کا ہے کو خرا یا ایک اپنا خدا من پہ یا فضلی دینی خدا میرا دین محفوظ کر یا ود اید ہو اے ود اللہ دی مدد کر اللہ رو حق دیر میرا محفوظ کر پر عقیدہ تے کھڑا سی نہ ہوئی کہ ایدرو ٹیک دین گے رابلو تے کام کار ساکھنا جینہ ٹیک نہ دیتی دے کلائے نیک کام نہیں کار ساکھنا اب جونی فرمائی کہیں دے ہوئی سن ہر شہدہ مالکو ہی ہے عملے لوڑیا لو تا کر مسلمان دا یقیدہ نہیں ہو دا توجہ نہیں کا اگر وہ پکارے گا تو اگر دا ہے کہ مالک رکھیے جے سارے نبی ہوں کون کسی کا محتاج ہوتا جے سارے پادر ذات ان شفاہ اے دندے تے پھر حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام دی خصوصیت نہیں سی تے بندیاں انا دا محتاج کے میں ہونا سی تے او سزاد نے نظام اپنی حکمت نال چلایا ہے لہٰذا جب اس نے دسیا ہے کہ اے میرا نبی مادرداد انیا نو شفاہ دندہ ہے تو ہنا ہے بندیو اے تاں دندہ ہے آوئے دے دارتے اللہ نبی نو آخ شفا دے مطلب حکمت کے نام آئے بیٹھے شفا انج بھی دے سکتا سی پر سیڑ مفتا دتی سو اپنی محتاج اپنی مشکل جی مطلوب ہوتا یہاں کو نہیں آخ کا پتھر جی کھنا ہی نہیں چھوٹے موٹے تگڑیا لا لیا جہاں بندہ لائی کھڑے اللہ شریف سونے رب نے تے تے <دور جاوے سلام> <پخا> نہیں <سلام> और <سلام> और <سلام> क्यों? क्यों? بوا آپ لائی بیٹھا رب لایا جا سکتا ہے اے وسیلہ بھی مالک وہ بھی مانتے ہیں مالک ہم بھی مانتے ہیں وہ کہندے سن اللهم لبیک لبیک شریک لك لبیک الا شریک ان تملک هو وما ملك عرب جاهلیہ دے لوگ جدوں کعبہ دا طواف سن تے کی کہندے سن اللهم لبیک اے اللہ و اے اللہ و لبیک اللھم لبیک ہاں لا لا شریک شریک مگر وہ شریک, شریک ہے آ جڑا ہوں اگو موڑ بائیپاس پک ایٹا بیٹھا شریف ہے مگر ہے ہر سن مالک بھی آدھے جی مالک اہ در گئی پر او آخ ایتھے لفظ کیا ہے الا رسول اللہ شریک نہ ایا او نبی ولی نو شریک بناون دے سن وسیلہ بنانا ہو رے شریک بنانا ہو رے وزیر سمجھنا رابطہ اللہ کر ٹوریا سو یہ شریق بنا کھڑا محتاج نہیں وہ حکیم حکمت والا ہے شان بنا ہدایت گمراہی دے گا رات پا کے محتاج اے مددگار نے او دے جدو آخو گے اے مددگار نے او دے وسیلا اگر آخ مددگار پھر ہے شریف توجہ आ... نہیں فرمائی اگر یہ عقیدہ نہیں ہے یہ عقیدہ نہیں ہے تعظیم کر رہے ہیں پہ ہے رسول جوڑے ہے جو کرتا ہے، کوئی پاگلی ہے، عبادت پیا کرتا عبادت یہ سمجھتا ہے وسیلہ ہے شریک نہیں سمجھتا کیوں یہ محتاج اے میں محتاج ہےدایت دے دے دربار تو جی بارش نہیں آئی یا رسول, là... رسول Allah, के के اللہ دعا منگوا ہوں اتنے جا کے کول بہ کے دعا منگانی یہ تو بالکل ثابت ہو گئی دوروں چ آ کے رسول اللہ اتنے بیٹھ کے آ کے اللہ دعا منگو بارش نہیں پیو تو جی ہوں شرک ہو جانا کیوں وسیلہ بنانا تو ثابت ہو گیا اس پر تو اتفاق ہو گیا کہ ہاں جی جی اتے بیٹھ کے آکھو یا رسول اللہ دعا منگو وسیلہ بنیا شریک نہ بنیا یا رسول اللہ مردہ زندہ کرو مریض ن شفا دوسا مردے زندہ کیجئے یہ تو ٹھیک ہو گیا ارے بھائی اتنا کہنے سے تو شریک نہیں بنا ہے جی؟ جی؟ کے بھائی بھائی دور سے سننا تو خدا کا کام ہے اچھا بھائی آؤ جیسے گل کرنے کہ دور سے سننا خدا کا کام ہے اگر خدا کا کام ہے تو امریکہ میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے یہاں پر فون سے سے ہے خدا خدا بن گیا ارے بھائی یہ اس وجہ نہیں بنا کیونکہ درمیان میں آلہ ہے تو اب ہم پوچھیں گے کہ قرآن و حدیث میں اس آلے کا ذکر آیا تم نے تو کہا دور سے تو کدھر گیا دعوا دور سے سننے کا یہ تو دور سے سننا ثابت ہو گیا اب اگر کہا جائے آلے تو بھائی کتنے جواب بناتے رہو گے رات میں نے یہی نکتہ بیان کیا کہ اسلام کی تعبیر تفسیر تشریح ہمارے علماء نے ایسی کی کہ جس سے رہتی دنیا تک ان کے عقائد کو پڑھنے والا یا تو اسلام پر اعتراض نہیں کرے گا اور اگر اعتراض کرے گا بھی صحیح تو جواب دینے والوں کو شرمندگی نہیں اٹھانا پڑے گی ایک ہے اسلام کی تفسیر تعبیر تشریح ایسی کرنا کہ اعتراض ہر دور میں اٹھتے رہیں اٹھتے رہیں اب جواب دینے والا منہ نیچے ڈال کر بیٹھا رہے اگر یہ جواب دے بھائی یہ آلہ ہے مثلا پیٹ میں جو کچھ ہے خدا جانتا ہے اس کی تشریح ہمارے ذاتی طور پر اللہ جانتا ہے, عطائی طور پر بھی جانتا ہے، عطائی طور پر نبی بھی جانتا ہے ولی بھی, بھی جان سکتا ہے کوئی بھی جان سکتا مسل ہی آلہ ہے تو بات ختم ہو گئی آ جڑا ہونا توجہ جیڑا یہ سمجھے گا کہ بھئی ظاہر کر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کسی اتنا بھی کوئی نہیں جانتا جب یہ اعتراض اٹھے گا تو کیا جواب الٹراساؤنڈ تو دکھا رہا ہون سوائے شرمندگی تو کچھ نہیں ہوگا اب اگر کہا کہ جی یہ تو آلہ ہے آلے کے واسطے سے دیکھ رہے اللہ بغیر آلے کے دیکھتا ہے اگلا اعتراض کرے قرآن میں یہ لفظ نکالو کہاں لکھا ہوا ہے اللہ آلے کے ساتھ آلے کے بغیر مخلوق آلے کے ساتھ یہ فرق کہاں ہے قرآن میں اب جواب دینا مشکل اور جس نے کہا بھائی ذاتی عطائی کا مسئلہ ہے کیوں وہ بدترین سے بدترین مشرک کافر بھی مانتا ہے کہ عطا اس کی وہ کرتا ہے عطا کرتا ہے صرف اے ہوئی ہے نا اے ہوئی ہے کہ اوہ پاہ میں منہ اپنے بوت آستے پاہ میں کسے آستے پاہ میں منہ اپنے آستے اوہ انات ماندہ ہے کہ میں انہوں سنن ناڑا دے آخر کیتا سنن سمجھنی ہے یہ گل دے تو بھئی میرے ہمیں یہی سمجھ آتا ہے اور حق بھی یہی لگتا ہے اس سے اوپر اگر کوئی بات ہے تو اس کو اللہ جائے گا ہم نے اپنی طاقت کے مطابق یہی سمجھا لیکن اس گلوں ان ایکس میٹ دیا جڑی میں گل کی تیسی پہلا تدبیر دی ایک کے تخلیق پیدا کرنا یہ اس کا ہی کام ہے توجہ نہیں فرمائی یہ اس کا ہی کام ہے تدبیر دو مانیہ انتظام چلا دو مانے چولہا امام خفا جی لکھا تدبیر, دو بولے تدبیر دو بولے ایک معنی یہ لوڑ کی شہ پورا پیدا کرنا دی چیز یہ کام ہے دوسرا یہ ضرورت کو ضرورت مند تک پہنچا دین یا ضرورت مند کو ضرورت کیا علم دے دینا, دینا، کنک نو بندے تک پہنچا دینا یا بندے نو دس دینا ضرورت کو ضرورت مند تک پہنچا دینا یا ضرورت مند کو ضرورت پر دا؟ تدبیر کا یہ ماننا اس معنی کے لحاظ نہ نہیں نہیں اللہ تبارک وطالہ نے ہے یعنی اے اے آسانی سکتے کہ اے ہوئی نہیں. ہوئی اے پہ چل دی م پیو دا مدبر بادشاہ تدبیر پہ اللہ امرہ جناب بالکل مسئلہ جہاں باز کر دینا عبارت کمال پہنچنے یہ شرح شفاء دے اندر او مدبرن غیره جلد چوتھی صفا 500 دے اوپر لکھ دے نے سبا وت تدبیر و اصلاح الامور ما علی علم بها والمراد بها هنا خلق ما يصلحها لا مجرد الاصلاح والارشاد له فانه لا مانع من ثبوتها لغيره کل ملائکہ قال تعالى فالمدبرات الارض یہ عبارت ہے امام خفاجی دی یہ وضاحت ہو دی میں کر دیتی تدبیر دو معنیات ایک تدبیر صرف اللہ دنالخاص ہے وہ ہی کرتا ہے کنک جمعونی ہونے میں کہ نہیں ریا مسئلہ ہے کہ کنک وڈ لئی ہے جی وڈ کے صاف کیتی چھوک کے لیا کے کارچ رکھی آٹا پسا کے کارکوانا اے تدبیر پیو پیونو لبی اولاد آستے جا فرشتہ تو نے فرمایا اللہ آپ متبر اور تقسیم کار ہیں اسی معنی میں اتا ہوتی ہے اس سے شرک نہیں بنتا لیکن فرق اتنا ہے اگر یہ ہوئی تدبیر تخلیق تو مشرق بھی خدا کی مانتے تھے تدبیر پہلے معنی میں خدا کی مانتے تھے لیکن اس معنی میں تدبیر مسلمان سمجھتا ہے فرشتوں کو بھی دی ہوئی ہیں نبیوں کو بھی عطا ہوئی ہیں پلیوں کو بھی ملی ہوئی ہیں یہ فرق نبی ہوئی ہے مشرق مسلم کا قدو ہوئی ہے جب تو اس تدبیر دے نار نظریہ رکھے یہ مددکار اے اس رابدہ کہ اللہ اللہ محتاج ہے اس تدبیر دے دا رب انتظام نہیں چلا سکتا کلا تے گیا مشرک اور اگر اے سمجھے کہ کوئی اونوں نورد نہیں نہ وہ محتاج ہے نہ میرے پی میرے پیوتاج نہ روزی دین پہ آڑے پتھر دے پیو مر گیا بچا جیو مت پہ ماں پی پلتا راب راب چ... محتاج ہے. تے پھر ماں گئی ہے بچہ ربتاج بڑھنیا رکھنا لویا نا جی تاکہ پتا لگے میں محتاج مسلمان او سمجھتا ہے حکمت تحت نبی وسیل ہیں۔ محتاج نہیں لوڑ کوئی نہیں ضرورت اور ہے حکمت اور ہے ضرورت مشرک کا ہے حکمت مومن کا دوسری بات یہ سمجھنا کہ یہ اس کے مومن مددگار ہیں یہ مشرف کا عقیدہ ہے یہ سمجھنا ہر نبی ولی کا ہر قدم پر وہی مومن مددگار ہے یہ مومن کا عقیدہ دو فرق ہو گئے توجہ نہیں فرمائیے پتل رنگ چاہر وہ پتہ نہیں دنیا دے رب وس کا شریک شریق مولا دے, دے, دے, دے, دے, دے دل نو رنگے ایماندار ہے جو لوگ ایسی چیزوں کو شرک سمجھتے ہیں یا بد Bait سمجھتے ہیں اصل وہ روحانیت کے کو کے مانتے نہیں اور کی کو نہیں تو دو ٹکی وہ اور الحمدللہ اللہ نا جیز چیز جیز نے شاہ ولی شا اللہ ردی اللہ, اللہ تعالیٰ کے فرمانے شان اللہ علی شان کو علی ایسی تشریح کے ساتھ پیش کیا جس کو کوئی بھی نہیں کرے گا یہ کیا ہے یہ الفوظ القبیر ہے فی اصول تفسیر ہے اس میں شاہ صاحب نے یہی لکھا فرمایا مشرقین اور مومنین میں یہی فرق ہے کہ مشرقین کیا سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے بادشاہوں کا معاملہ رب کا معاملہ وہ بادشاہوں پر اللہ کو کیاس کرتے تھے اور مومن نے بادشاہ کے بعد بھائی خدا تھکا دے کیا سمجھ نہیں آ رہی بادشاہ محتاجی اس واسطے تو دوستو خدا انہوں کہندے جس اس عقیدے نار عقیدے نار کہ ایک سب یا سبتاج نے ہر ایک ددگار حکمت عطا کی بن گئی تو اگر رب واہ شریف بھی محتاج اثا کیج آسان اپنا کام محتاج تحتاج کہ وہ سا کام یہاں تو بغیر کر نہیں سکتا تو شرک شرک گیا او ادھر ادھر ادھر سمجھ لینی یہ شریک بن گیا سمجھو ساری شاید وہ محتاج اپنے مشکلات پکارو آخو اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ تعالیٰ شان بخشی ہوئی دلیلہ قرآن دیا نے علم و قدرت انہوں اتا ہوا ہے اصا جدوں پکارنا ہے تو دو گلادے دلہ تعالی کا ارادہ شامل ہو جانا اور جی ہوا میری بار شان والا ہے کی مطلب, مطلب, مطلب, مطلب جد آخنا یار منہ چالا سب نہ تے میں اے میری بار گاہ شان تے نو میں پریشان نہیں کرتا اگر میں نہلیل عزت رکھنا چاہنا ہوں عزت نہ بھی رکھے کسی کو ہر مومن آخد ہے کوئی نہیں نہ رکھا تو پھر... لیکن یہ نکلنے کا مانا ہو سکتا ہے مگر کون کرے گا بت بات بئیمان کی اللہ ہاں والے مطلب اگر با با مننا تو موڑ میرا کھا جی آب نہ رب نہ بھی مننے اے نہیں بھی رب ہے میں شان نہیں کٹن دین وہ ہے تے نبی بھی جاندھی بھی ہے نہیں نہیں منی لیکن کرتا آگ نہ گل میری تقدیر چو نافی قوم نہ خلیلیہ میرے خلیل جگڑا کرنے لگی چپ کرا سکتا پر جان کے چھٹی بول میں موقع میں تہن بنایا نہیں سہ بہت کچھ سہار بار سنو جانا سانج آیا اگر صحیح اور ان شاء اللہ صحیح ہے, اگر غلط ہے गل, गل, تو غلط गل, کی معافی مانگتے ان بھی اس اللہ غور کرے گا غور کرنے کے بعد تسلیم کرے گا ہمیشہ شیر عجیب ٹرکی قوم لگے خطاب بیٹھو آرام نال شاہ صاحب کی بلا دعا فرمان پھر ان اسلام رسالہ آ تعلیمی اسلام لو بابے اور